بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ سلی علی محمد و اللہم الرحمد اللہ علیہ وحمد اللہ وحمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صبح میں شاہ واٹس ایپ گروپ الباتہ ایم, ایم این ایس اوب الرواشہ اور باقی تمام سامین خارن گرامی برادران سب کو سے ایک بار پھر سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس جو ہے کتاب دعوت شریف میں سے دس نمبر تین سو بیس ابلک اٹھائیس ہے ہاں جی اور ہمارے سلسلہ دس دعا صوبیہ کے اندر ہیں تو مجموعی شروع ابھی تک تین سو بیس ہے دعا کا درس نمبر اٹھائیس سے ٹونٹی ایٹ ہاں جی اس میں دعا صبحیہ کا جو ہے اللہ اللّہ چودہ ہیں ان میں سے چوتھا اللہ شروع ہو رہا ہے تین اللہ عمئنی تین پیراگراف ختم ہوئے دعا کا اور ابھی چوتھا پیراگراف آج کے درست سے شروع ہو رہا ہے تو وہ چوتھا پیراگراف یہ دعا صبحیہ کا ہاں جی اللّہمن بسن الرحمن الرحم اللّہ عن انجل کا حاجتی وَ ان قصر ہو رائی وضع عن ہو عن ہو عملی وفت کر تو يا کا وشعلو يا یا قاضی كما یا شافیِ صدور کماتی من البحور انتظیر من عذاب صاعر ومن دعوت صبور ومن فدنت القبور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے خود چیزوں سے پناہ مانگے ہیں اور خود چیزیں مانگے ہیں تو اس میں بندہ کی کمال عاجزی کا بھی مظاہرہ ہے ایزو ان کے الصرائے کبھی فخر کبھی اللہ کے تعالیٰ کے حضر سب احتیاج کا حلیا سے دعا کمال اور حضو خش پر مبنی دعا ہے تو اس میں جو ہے اس دعا کے اللہ معنی ان جو کا حاجتی آگے وہ ان قصران ہو وضاح و عمل عمل کوشش کروں گا یہاں تک کا آپ کو توضیح پیش کر لوں ہاں جی تو اللّہ انی ان جنوبی کا حاجت فی یہاں تک کا توجہ دے دوں تو اللّہ یہ پہلی دعا ہے دعا کا پہلا ایسا ہاں جی اس اللہ چوتھے پیراگراف میں سے یعنی اے اللہ پرور نگارہ ان اللّہ بے شک میں اس میں انہ کا قمِن بے شک بتاخی کے معنی میں ہے اور یا جو ہے ضمیر ہے میں کے معنی میں علّم اللہ پروردگارہ بے شک میں اللہ مَََََََََََََََََََ نے ان جلو بےكا حاجتى ان جلو جو ہے وی صرف کے لحاظ سے سيغا واد ہیں جو ہے فيل مزار معروف اسباب افعال سے انزلہ ینجلو ظلو سے جو ہے انجلو ہے اس کا معنی اتارنا كم كرنا گٹھانا يہ معنعيہ یہ اس باب سے ان باوی یہ فاصلے ہیں تو ان ضلع یونزل سے اتارنا کم کرنا کٹھانا اور اس کا تین حرفی ثلاثی ہو تو نزلہ ینزلنظ اترنا خود اترنا باو وغیرہ کم کرنا بہاؤ وغیرہ چیز کا کم ہونا یہ معنی کیا تو نذہ جب بولتے ہیں نزل بالقوم ہاں جی باقی کے ذرا سے اس کو متعدد بتا دیں نزل بالقوم کا معنی کیا ہے اس کے معنی مہمان بننا نزل بلقوں کے معنی کسی کا مہمان بننا یہ معنی ہے تو یہاں دعا میں جو ہے عن جلوکہ ہے ہاں جی تو عملبیکہ کا پھر یہاں کیا معنی ہوگا باقی سے متعدد بنائیں عمل کا تو میں تیرے درگاہ میں یا اللہ میں تیرے درگاہ میں تیرے حضور میں یہاں پر معنی پیش کرتا ہوں ہاں جی اتارتا ہوں تیرے درگاہ میں تو یہاں جب اتارنے کا معنیٰ یہاں مناسب نہیں ہو رہا ہے تو لہٰذا یہاں پر پیش کرنے کے معنیٰ مناسب ہو رہا ہے اسی سے مناسبت رکھتے ہیں اتارنے کے معنی ایک چیز کو ایک جگہ پر پہنچاتے ہیں پیش کرنے کے معنی بھی ایک جگہ کو ایک جگہ پہنچاتے ہیں تو جب علّہ جلوب کا یعنی اللہ میں بے میں جو ہے پرواں نگارہ بے میں تیرے حضور میں ہاں جی تیرے درگاہ میں پیش کرتا ہوں کیا چیز ہا جاتی حاجت میں بھی حاجت ایک الگ لفظ ہے یا جو ہے متکلیم کے ساتھ حاجت یہ نہیں حاجت یا جو ہے میں میرے میری کے معنی میں ہے کے کی ضمیر ہے حاجت کا معنی جو ہے یہ اس کا اصل لفظ ابھی تعالف کے ساتھ ہے لیکن اسم واؤ کے ساتھ ہے ہا وا واؤ جم اس کا اصل حروف حیصلے مادہ ہاؤ ہا واؤ سے ہیں واؤ پھر عالف میں بدل آئے پھر حاجت ہوا ہے حاجت حاجت الحاجت اس کے محرط حاجت الجم حاجات ہے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے حاجت کا حاجت میں اردو میں بھی حاجت بھی بولتے ہیں مجھے کوئی حاجت نہیں ہے یعنی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں جی تو اس معنی بھی آتا ہے حاجت کا اردو میں بھی حاجت کا معنی بھی کیا ہے لغذ میں ضرورت کا معنی بھی کیا ہے ضرورت کی چیز کا معنی بھی کیا ہے اور اس کے علاوہ حاجت یعنی کہ غربت کا معنی بھی کیا غرض کا معنی بھی کیا القام و سلجدید نام عربی لغت میں حاجت کے یہ سارے معنی کے حاجت ضرورت ایک معنی دوسرا معنی ضرورت کی چیز تیسرا معنی غربت چوتھا معنی غرض مجھے اس سے کوئی حاجت نہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں ہاں جی اور کبھی اس چیز کی مجھے حاجت ہے نہیں اس چیز کی مجھے ضرورت ہے ضرورت کی چیز ہے یہ سرمانے آتا ہے تو اب یہاں پر ترجمہ کیا بنے گا اللہم عمہ انجلوں بکا حاجتی تو اس کا تجمہ پھر یوں بنے گا اے اللہ پرور میں تیری درگاہ میں تیرے حضور میں اپنی غربت و حاجت پیش کرتا ہوں میں اپنی تیرے درگاہ میں اپنی غربت و حاجت اور بے کسی جو ہے میں تیرے درگاہ میں پیش کرتا ہوں پھر اس کا یہ معنیٰ بن جائے گا ہاں جی آخر متعین و انقاصر عن ہو رہا ہے ہاں ان ان کا حاجت کے معنیٰ تو ہو گیا اے پر اللہ اے پر ودگار میں تیرے درگاہ میں اور یعنی تیرے حضور میں دونوں تجم سے ہیں اپنی غربت و حاجت پیش کرتا ہوں ان جلوبی بکا حاجت یعنی اپنی غربت حاجت ضروریات پیش کرتا ہوں وین کا ہو رہی ہاں جی یہ واؤ اور کے معنی میں ان جو ہے یہ ان کبھی ان اگر کے معنی میں آتا ہے عربی زبان کو انہیں شرطیاں بولتے ہیں کبھی ان اگرچی کے معنی میں آتا ہے تو اس کو انہیں وصلیہ بولتے ہیں شرطیہ نہیں تو ان جو ہیں اگرچی کے معنی میں وین ہاں جی اس کے معنیٰ میں آتی ہے اور اس اور اس کے لیے شاعر و جزا کی ضرورت نہیں ہے عربی صرف کے لحاظ سے تو وہ ان قاصرانورائے قاصرا عربی زبان میں فعل ہے فعل ماضی ما ماضی کا پہلا سے گاہ ماضی معروف کا قاصر یکسرو ہاں جی سر کے معنی کوتاہ قط ہونا قط کم ہونا چھوٹا ہونا یہ معنی کہ ایک معنی قصرا یکسر ان سے متعدد تو مقصد سے ہٹنا نشانے پر نہ پہنچنا یہ معنی ہے اور قصرہ ان کے معنی عاجز رہنا آجز ہاں جی بنانا یہ معنی ہے القامس جدید میں تو یہاں دعا میں جو ہے مناسب ترجمہ عاجز ہونا کوتاوا قاصر ہونا مراد ہے یہاں دعا میں جو ہے عاجش ہونا اور کوتا ہوا قاصر ہونا ایک مطلب کو بیان کرنے میں قاصر ہونا ہاں جی آج ثانہ اپنی حاجتوں کو اللہ کے درکار نے پیش کرنے میں آج سانہ یہ مانا یہاں دعا میں یہ معنی زیادہ صحیح آج شنا ہوا قاصر ہونا رای جو ہے رای جو ہے ہاں رائے جو ہے ر اس کی جمع جو ہے آرا آیا ہے اور اس کے معنی خیال فکر نظریہ راین کے معنی ہاں جی رائے میرے رائے کے معنی میں یا ترجیح ہو گئے اصل رایون ہے اس کے معنی خیال فکر نظریہ تجویز مشورہ نصیحت یہ سارے معنی کے لیکن یہاں دعا میں جو ہے فکر زیادہ مناسب ہے فکر خیال بھی اس میں آ سکتا ہے میرا خیال سوچ ہاں جی تو سوچ وہی فکر ہی کے معنی میں ہیں تو یہ چیزیں زیادہ مناسب ہیں تو اس مقام پر جو ہے اس کے دعا میں وہ ان کا سراً ہو رائے میں آگرہ کی جو ہے سید عالم اور علامہ بشیر محرم نے مر رائے کو میری ہمت کا ترجمہ کیا ہے ہو رائے میرے ہمت جو کہ فکر کا لازمہ ہے یہ بھی صحیح ہے لیکن لغت کے تجموں میں جو دیکھا وہاں انہوں نے سب نے جو مانا کیا ہے اس میں لفظ ہمت نہیں ہے تو لیکن انہوں نے اسے رائے کا جو ہے لازمی معنی جو فکر اور سوچ ہے اس کے لازمی معنی ہمت یعنی ہمت وہی سوچ کی ہمت ہے ہاں یہ سوچ ہے فکر ہے جو اس کا لازمہ ہمت ہے کام کرنے کا ارادہ ہو جاتا ہے فکر جب اجازت دیتی ہے سوچ اجازت دیتی اس کل اور سوچنے کے بعد تو اس لازمہ پھر ہمت پھیل جاتی تو ان کے بزرگوں نے یہ مانا کہ میری ہمت علی سر تجمنہ نے یہ کیا کہ وہ ان کا اگر کہ میں اپنی حاجتوں کو اللہ اپنی ضروریات کو تجھے پیش کرنے سے میرے ہمت عاجز ہے میرے فکر اور خیال اور سوچ تو میں اپنی تمام ضروریتوں کو تجھ تک پہنچانے میں اللہ میں عاجز ہوں میں نہیں پہنچا سکتا ہوں ہاں جی یہ تو جی تو تجمہ وردی ہو جائے گا آگرہ چ میر فکر محمت اسے پیش کرنے سے قاصر ہے فری تجمہ ان کا سران ہوں رائے کا من یہ بن جائے گا یعنی آگرہ چ فکر و احمت اسے اللہ تیرے حضور میں پیش کرنے سے قاصر ہے اب کیوں قاصر ہے چونکہ انسان جو ہے سراپا فقر و احتاشی یہ تھوڑا سا بند طرف سے ہاں جی تجمہ سے کر قاصر اپنے فکر و سوچ اپنی حاجات پیش کرنے سے قاصر ہے کہا اللہ کے حضور میں کیوں کر قاصر ہے چونکہ انسان جو ہے سراپا فقر و احتیاط ہے اور اسی کی حاجات و ضروریات بے نہایت ہیں انسان کے اور اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جو ہے میری ظاہر و مانوی سلامتی کے لیے کتنی چیزوں کا وہ محتاج ہے اس لیے اس دعا میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں اپنی حاجتیں اور ضروریات تیرے حضور و درگاہ میں پیش کرنے سے قاصر ہوں اور آجز و ناتوان ہوں اور تو بہتر جانتا ہے اللہ سے یہ کہنے جاتے ہیں تو بہتر جانتا ہے کہ میری دنیاوی و ہوئی حاجات و ضروریات کیا کیا ہیں کیونکہ انسان جو ہے سے لہٰذا اللہ میں اپنی حاجتیں جو ہے آپ کو لے کر تیرے حضور میں آیا ہوں لیکن میں ایسا کمزور بندہ ہوں کہ اپنے حاجتوں کو بھی نہیں جانتا ہوں میں اپنی حاجات اور ضروریات کو بھی پیش کرنے سے قاصر ہوں لحاظت تو خود جو ہے میرے حاجرتوں سے آگاہ ہے میرے حالہ احوال سے آگاہ ہے تو خود جو ہے میری ان حاجتوں کو ضروریات کو پورا فرما یہ محسوط ہے اور آگے وضاعفہ نامنی دعا کا دوسرا حصہ ہے اس میں ضعوفہ یضع ضو و معنی کمزور ہونا مانا کہ اور ضعفن و ضعفن کے معنی کمزوری یہ معنی ہے لیکن اسے ذات پہ زیر دینے ضعفن کے معنی دکنا جمع اضاف آتا ہے القاموس جدید لغت میں ہاں جی